ربط سورہ سعاد سورہ صافات پہلی سورت کے اندر بھی یہی تھا کہ اللہ کے برگزیدہ بندے ٹھیک ہے ان کا مرتبہ اونچا ہے لیکن اللہ کے آگے کیا ہیں آجز ہے یا نہیں ہے جی آجز ہے نا ہس باب عجز مستفین کا بیان ہے پہلے بھی اللہ کے برگزیدہ بندوں کا عج سا اب ہے نمبر دو اس بات توحید کے بعد اب منکرین نے توحید کی شکایت کا بیان ہے خلاصہ تمہید مطریف شکوجات زجرات توحید دعوت توحید میں پان نکلی جلائے ایک, ایک دلیل واہجان فری کہ نفی المغیر انخاطم الانبیاء حال ملائکہ حال بلیس سعد ول قرآن قسم ہے قرآن کی جو صاحب ہے نصیحت کا آپ ماں لکھو جو نصیحت سے پورا ہے کسم قرآن کی جو کہ نصیحت سے پورا ہے یہ تو جی ہے قسم تو جواب قسم کیا ہے وہ مقدر ہے ان قَلَ من قلمسلی بے شک تو رسولوں سے ہے یہ قرآن کا موجزہ ہے اس پہ کہ آپ سچے رسول ہیں ان نہ قلم باللہذین کاف کرو شکو کفار آپ تو سچے رسول ہیں نا لیکن کافر آپ کو رسول نہیں مانتے تو شکوائے کفار ہے بلکہ کافر لوگ بیچ غرور کے ہیں اور مخالفت کے عزت میں غرور لیکن وہ جان لیں کہ ان کا غرور جو ہے ہمیشہ نہیں رہنا پہلے مغرور انسان بھی گزرے ہم نے ان کو تباہ کر دیا چنانچہ تخویف دنیا بھی ہے کم مہلت نہ بہت سی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہمیں ان سے پہلے وہ لاد ہی لمنا پہلے تو ایمان نہ لائے وہ لیکن جب عذاب سر کے اوپر آ گیا نا تو اس وقت کی پکار کرنے لگے کیا کرنے لگے کی خبکار ہے ہم بر گئے ایمان لاتے ہیں ایمان لاتے ہیں لیکن اب ایمان لانے کا وقت تھا نہ خلاسی کا وقت تھا نہ ایمان قبولن کا وقت تھا وات ہی میرے عزیر جیسے یہ ما والا مشبہ بلیس ہے نا ماں والا مشبہ بلیس اسم کو رفا دیتے ہیں خبر کو نسل دیتے ہیں اسی جاتے یہ لاتا جو ہے نا یہ بھی مشبہ بلس سے ہے یہ الفیا ابن مالک میں لکھا ہوا ہے تو لاتا کیا ہے یہ مشبہ بلے یہ اسم غرفہ دیتے خبر کو ناف دیتا ہے اس کا اسم مقدر ہے و لاتلین مناش۔ تو لتا کے نیچے لکھ لو الینو یہ لتا کا اسم ہے ہی نل مناس خبر ہے نہ مناس جب عذاب آیا نا تو فالاد انہوں نے تیخ و پکار کی لیکن نہ رہا وقت وقت خلا کا لا تم نہ رہا چیخو پکار تو نہیں کی لیکن کے نہ رہا وقت وقت خلا کا واجب انجا منظر شکوہ ہے بھی شکوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تو ہی درا بیان کی تو یہ سرداران قرائش ابو طالب کے پاس آ گئے حضور کے چچا کے پاس کیونکہ ابو طالب بنو ہاشن کے سردار تھے اپنے قبیلے کے تو سردار سرداروں کے پاس کام آتے ہیں کہنے لگے ابو طالب تیرے بھتیجے نے ہمیں تنگ کر دیا ہے اگر اس کو شوق ہے کسی حسین لڑکی کا تو ہم نکاح کر دیتے ہیں مکے سے کوئی حسین لڑکی دے دیتے ہیں ہمارے ہمارا سردار بننا چاہتے ہے تو سردار اس کو بناتے ہیں تاجر بننا چاہتا ہے تو مال جمع کر دیں گے تجارت کرے لیکن یہ کیا کہتا ہے کہ ہمارے سارے معبود ختم یہ تین سو جو ہمارے پیر ہیں مابود ختم ہم ایک کو پکارے یہ نہیں ہو سکتا ابو طالب نے حضرت کو بلایا کہ بدیچے تیری یہ قوم ہے یہ کچھ کہتے ہیں حضرت فرمانے لگے میں ان کو ایسا کلم بتاتا ہوں کہ اگر وہ مان لے تو خود بھی عزت حاصل کریں گے دارائن ان کے اندر اور باقی ممالک بھی ان کے کیا بن جائیں گے غلام بن جائیں گے تو ان نے کیا ہو؟ کیا کلم ہے تو آپ نے وہی فرمایا محمد صلی اللہ تو چھو کہ سارے آلیہ ختم صرف ایک کو ہم مانیں چلو چلو اس کی بات نہ مانو اٹھ کے پڑے ہوگا یو سردار یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود عرض آدمی ہے اس کا کوئی مطلب ہے ہمارا بھڈیرا بننا چاہتا ہے ایسے بکواس کرتے کرتے چلے جائیں وہ آجیب غور کرو جی شکوا اور تاجب کیا انہوں نے اس بات سے کہ آگیا ان کے پاس جرانے والا ان میں سے بشا رہے اور کہا کافروں نے یہ جادوگر ہے موجات میں موج سے جو دکھاتا ہے تو جادوگر ہے قزاب جھوٹا ہے دعوی نبوت میں اجالا لحاظہ کیا کر دیا اس نے جا بجا بہت سے مابودوں کے معبود ایک فقت بے شک یہ البتہ چیز ہے جی ون تال مالا مالاؤمن ہے اور چلے گئے سردار ان میں سے ارائش کے جو سردار تھے نا وہ چلے گئے ابو طالب کی مجلس سے قائلین عبرت معروف ہے کہنے والے کہ چلو چلو بس پھر اولا ڈٹ جاؤ اپنے معبودوں پہ بے شک یہ البتہ ایک غرض ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے اس کے دل میں کوئی غرض ہے مطلب ہے سردار بننا چاہتے ہیں یہ کیا ماں سمینا بہذا نہیں سنا ہم نے اس بات کو بیچ مذہب پچھڑوں کے ہمارے باپ دادا پیچھے سے چلے آ رہے ہیں ہم نے تو یہ بات سنی ہی نہیں کہ معبود ایک ہے ان کے بھی معبود بہت ہوتے تھے ان ہاضلا نہیں یہ توحید مگر ایک گھڑی ہی چیز ہے خود گھڑی ایسے ان سے لا یہ تھے باقی یہ کہ میرے اوپر قرآن تارا جا کیا کسی سردار پہ نہ اترا وہ دوسرے مقام پہ ہے نا لاؤ لالز ال قرآن اللہ راج المنل کریا تھا کسی سردار پہ اترتا یہ یتیم پہ اترا ہے کیا اتارا گیا اس کے اوپر قرآن ہمارے درمیان یہ جواب شکوا ہے پہلے شکوا کہاں سے چلا رہا تھا جواب شکوا ہے فرمایا اے میرے محبوب بل کے وہ بیچ انکار کے ہیں یہ ہیرئے پھیریے کرتے ہیں چند حقیقت یہ ہے کہ میرے ذکر سے قرآن سے انکار کر رہے ہیں جب تیرا جی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں ایسے میں ہیلے بہانے بناتے ہیں ہیلے بہانے سمجھے تھا جیسے ایک کو بہو کے ساتھ ساس کو غصہ آتا تھا بہت غصہ کرتی تھی روزانہ ساس بہو کے ساتھ تو کسی نے کہا کہ ساس اپنی بہو کے ساتھ غصہ نہ کیا, کیا غلطی دیکھ کی تو تھی اس کی وہ کہنے لگی اور تو کوئی غلطی نہیں کہ جب آٹا گونتی ہے تو ہلتی ہے آکا گونتے وقت ہلتی ہے سریمر گر گئے یہ بھی کوئی غلطی آٹا گونتے وقت تو ہلتے <laughs> بس یہی ہے جب تیرا جینا چاہے تو باتیں ہزار ہیں بال ہو سی شک میں ذکری بال کے وہ بیچ انکار کے ہیں میری وہی سے بل لمبا حزوق عزاب بلکہ ابھی تک نہیں چکھا انہوں نے عذاب میرا دو جوتے لگ جائیں عذاب آ جائے دماغ درست ہو جائے گا ہم اندا ہوں یہ جو کہتے ہیں نا انض کیا اس کے اوپر وہی نازل ہوئی ہے ہمارے پر کیوں نازل ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بتائیں کہ ہم نے ان کو اپنے خزانے دے دیے ہیں کوئی نبوت کے کہ نبوت کو تقسیم کریں یا اور نہیں تو یہ طاقت دی ہے کہ چڑھ جائیں آسمان پہ وہی بند کر رہے ہیں یہ تو نہیں ہے ہم دہم کیا ان کے پاس خزانے ہیں تیرے رب کی رحمت کے جو کہ ہے بخشنے والا ہے اور رحمت کے خزانوں میں سے خزانہ کس کا ہوا نبوت کا یا ان کے لیے سلطنت ہے آسمانوں کی زمین کی جو ان کے درمیان ہے آسمان زمین کے اگر سلطنت ہے تو چڑھ جائیں کیا کریں آسمان کے اوپر چڑھ جائیں اور وہی کو بند کریں پھل یار تک وہ چاہیے چڑھ جائیں کس کے اندر آسمان کے راستوں کے اندر اسباب من راستے پس چڑھ جائیں آسمان کے راستوں کے اندر جم دم کا تسلی خاتم الانبیاء اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دی کہ میرے محبوب آپ ہم گی نہ یہ مکے کے مشرے کے ایک چھوٹا لشکر ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر بھی نہیں اور یہ شکاست کھانے والا ہے تو شکاست جلدی انہوں نے کھائی یا نہیں کہاں گئی ہاں فرمایا جن دم کہ جن دن نکرہ برائے تکلیل ہے اور ماں بھی قلت کی تاکید کے لیے آیا ہے فرمایا یہ معمول لشکر ہے اس مقام پہ مکے میں ماہزومون یہ شکاست خوردہ ہے من دوسرے گروہوں کی طرح دوسرے گروہوں کی طرح یہ شکست کردہ ہے اب ان گروہوں کا نمونہ بیان کر رہے ہیں وہ کون سے گروہ تھے کہ ان کی طرح یہ شکست کردہ ہے آگے نمونہ احزاب دیکھو قزہ بت قبل ہم جیسے وہ شکست کھا گئے تباہ ہو گئے بھی تباہ ہو گئے نمونہ حزاب جٹھلائے ان سے پہلے قوم نوہ نے آد نے فرون نے جو کہ میخو والا تھا فراؤن کو میخو والا کیوں کہا جاتا ہے یا اس بنا پہ کہ اپنے مخالفین پہ میخیں لگاتا کیا ان کو لٹا دیتا ان کے ہاتھوں پہ بھی میخیں لگاتا پاؤں پہ بھی میخیں لگاتا یا یوں کہتا کہ میرا ملک جو ہے نا اس کی میخیں مضبوط ہیں اس کی میخیں کیا ہیں مضبوط ہیں میرے ملک جو ہے سلطنت کے کھوٹ کے گاڑ گئے گا ہیں سنج آ ٹکیج گیا دن رات دن ساری روستی آستی بولیے سنج میری سلطنت کی گڑی ہوئی ہیں مضبوط ہیں اس لیے زراوت اسی طرح سموت قوم لو اصاب بولے کا کون تھے دی ارے جنگل والے حضرت شاہب کے قوم تھی نا الایت الزاد پر میں یہی گرو تھے شکا سردا ان کلو نیلا کزبر رسول بیان جرم پر یہ ان آزار میں کھائی تباہ ہوئے ان کا جرم کیا تھا نہ تھے سب کے سب مگر جٹلایا انہوں نے رسولوں کو پس ثابت ہو گیا جی اعزا میرا گما ین زروہا زجر یہ بھی اسی انتظار میں ہے مکے والے زجر نہیں انتظار کرتے یہ مکے والے مگر آواز ایک کا اس آواز ایک سے مراد نفقا سانیہ لکھ لو اسرافیل کا نف ایسانیہ نہیں انتظار کرتے یہ مگر آواز ایک کا نف فیسانیا نہ ہوگا واسطے ہو اس کے دم لینا فواق مانا کہ دم لینا بابا ایسے ہے کہ سور پھونکے نا آدمی شیعہ کے پاس بھی ہوتا ہے سینگ کو پھونکتے ہیں تو دم ایسے ہے پھونکتا پھونکتا آدمی سانس بند ہو جائے تو ایک طرف کر دیتا ہے نا اس را فیل ایسے نہیں کرے گا پھونکتا رہے گا اور جب تک ساری مقلوب اکٹھی نہیں ہوگی نہ ہوگا واسطے اس کے دم لینا و کال ربنا جیلنا شکوا ہے من کے قیامت کا شکوا جب ان کو کہا جاتا نا کہ قیامت آئے گی اور تمہیں ازاب ملے گا تو مزاق کر کے کہتے استحزال اچھا جی وہ عذاب ہمیں کچھ مل جائے اس کا نمونہ اب ہمیں مل جائے دیکھ لیں مذاق کی سمجھتا وہ جو عذاب کہتے ہو نا اس کا نمونہ ہمیں کچھ مل جائے یہ شکوہ ان کا شکوہ منکرین نے اور کہتے ہیں اے ہمارے رب جلدی دے دے ہم کو حصہ ہمارا پہلے دن اس کے نمونہ تو دیکھ لیں اللہ نے کرنا اے میرے محبوب ان کی اسزا پہ گستاخوں پہ آپ صبر کریں اس بر علا مایقون تسلی رسول صبر کرو اس کے بکواس بکتے ہیں وز پور اب دا دلیل نقلی نمبارے دلیل نکلی نمبارے آپ حضرت داؤد کا تذکرہ کر کے ان کو سمجھائیں اور ذکر کریں بندے ہمارے داؤد کا زل عید جو صاحب تھا قوت دینیا کا یہ عید جو ہے بستر ہے باب آدا عید و عیدن یہ طاقت کو کہتے ہیں صاحب تھا دینی قوت کا بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا اللہ کی طرف ان سخر نال نعمت نمباری. پہلے پڑھ چکے ہو کہ حضرت اللہ کی تصبی تحلیل پڑھتے ذکر کرتے زبور پڑھتے تو پہاڑ ساتھ پڑھتے تھے یا نہیں تو صدا باز گا شنی تھی خود پڑھتے تھے پرندے بھی پڑھتے تھے ان کی آواز میں حضرت بڑے خوش تھے آج کل جو آدمی خوش الحان ہوتا ہے اس کو کہا کہتا ہے کہ اللہ نے داؤدی رکھتا ہے بے شک تابے کیا ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ جو سب بہنا تصویر پڑھتے شام کو بھی اور دن چڑھے بھی وہ اس کا جبال پہ پڑے گا ہم نے مسفر کیا پرندوں کو دراہ لے کے جمع کیے گئے تھے ان کے ساتھ آ کے بیٹھتے کل اللہ یہ سارے کے سارے بوجہ اس کی تصبیح کے رجوع کرنے والے تھے یہ اجلیہ ہے سارے کے سارے بوجہ اس کی تصبیر کے اللہ کی طرح رجوع کرنے والے تھے وہ شدنا ملکہ ہو نعمت نمبر دو اور مضبوط کیا ہم نے اس کی سلطنت کو وہ آتا الحکما کیا ہے نعمت نمبر تین دی ہم نے اس کو نبوات و فصل کتاب اور مقدمات کا فیصلہ کرنا فصل کا منع فیصلہ کرنا اور خطاب کا منع مقدمات, مقدمات مقدمات میں بات چیت ہوتی ہے نا فیصلہ کرنا مقدمات کا بادشاہ تھے نا جی اور آپ کی مختصر معنی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اما باد کا کلمہ ہے نا اما باد اس کو بھی کہا کہتے ہیں فصلے کتاب کہتے ہیں یہ بھی پہلے پہلے کس نے پڑھا تھا دود علیہ السلام نے وحال عطا کا الخص میرے محترم حضرت دود علیہ السلاط وسلام نے تین دن تقسیم کیے ہوئے تھے تین دن کیا تقسیم کیے ہوئے تھے ایک دن سارا اللہ کی عبادت کرتے تھے دوسرے دن کے اندر یہ مقدمات سنتے تھے فیصلے کرتے تھے تیسرا دن جو تھا وہ اہل و عیال کے لیے دیا ہوا تھا یہ تین دن تقسیم کیے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ بھی حضرت دود علیہ السلام کا جو عبادت خانہ تھا نا چوبیس گھنٹے اس کے اندر عبادت ذکر روزگار ہوتا تھا وہ بھی اپنے گھر والوں میں کیا کر دیا تھا تقسیم کہ ایک گھنٹہ یہ عبادت کریں دوسرا گھنٹہ ہو تیسرا گھنٹہ ہو چوبیس گھنٹے ذکر اسکار ہوتا تھا تو ایک دن دود علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا دیکھو دعود علیہ السلام کا گھرانہ تیری عبادت کے اندر مشہور رہتا ہے ایک لمحہ بھی پارغ نہیں رہتے اللہ تعالی نے فرمائیے میں نے توفیق دی ہے اگر میں تھوڑی سی توفیق اٹھا لو نا تو تمہارا یہ نظام مختلف ہو جائے آخر اللہ تعالی نے کوئی توفیق اٹھائی دو آدمیوں کو بھیج دیا یا حقیقت وہ انسان تھے یا فرشتے تھے دعود علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اپنے عبادت خانے میں وہ دیوار پھاند کے آ دیوار بھی اونچی ہوگی جیسے بادشاہوں کے محلات کی ہوتی ہے آ جی حضرت دعود پہلے ڈر گئے انہیں کا ڈر نہیں ہمارا آپس میں مقدمہ ہے ایک کہنے لگا یہ آدمی جو ہے نا اس کی ننانوے دمبیاں ہیں کتنی وہ دمبے ڈر ہوتے ہیں دمبیاں میری ایک ڈمبیا ہے وہ بھی مجھ سے دبانا چاہتا ہے لینا چاہتا ہے اور ہے چالاک باتوں روم بات مجھے دبا دیتے خیال نہیں کرتا تو حضرت دعود علیہ السلام نے اس سے پوچھا بھی نہیں مدال سے پوچھنا تھا نا لیکن ایسے فرمایا دیا جی. اس نے ظلم کیا تیرے اوپر پھر دعود علیہ اسلام سوچ میں پڑ گئے کہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی ہے یا تو غلطی اس بنا پہ ہوئی وہ جیسے فرمایا تھا نا کہ ایک لمحہ ہم عبادت سے خالی نہیں ہوتے تو یہ لوگ آ گئے ان کے ساتھ آپ مصروح ہو گئے تو عبادت میں خلا ہو گیا یا نہیں جی آ, یہی فرمایا کہ مجھ سے قصور ہو گیا ہے اور پھر توبہ کی یا نمبر دو یہ تھا کہ مدعی کا بیان تو لیا مدعال کا بیان نہیں لیا تھا اس لیے حضرت دعود اسلام پہ تنبیہ آئی اور انہوں نے توبہ کی ہمارے حضرات یہ دو واقع بیان کرتے ہیں تیسرا ایک واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں اسرائیلی ہے غلط واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت کا ایک فوجی تھا کرنل تھا جو کچھ تھا بڑا فوجی تھا اس کو آپ نے فوج پہ بھیجا تھا کسی مہم پہ اور اس کا گھر حضرت کے قریب تھا حضرت اپنے محل پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی نگاہ پر گئی اوریا کی بیوی پہ اور اس پہ عاشق ہو گئے دعود علیہ السلام تو انہوں نے کوشش کی کہ اوریا کو کسی سخت مہم کے اوپر میں بھیج دوں تاکہ وہ مر جائے اور میں اس کے ساتھ کیا کر لوں نکاح کر لوں تو یہ نبی کی شان ہے نبی کی شان کے خلاف ہے یہ اسرائیلیات ہیں یہودوں نے شامل کر دیا ہے ہم حضرت دعود علیہ السلام کے خلاف پھر اللہ تعالی نے وہ دو کس کو بھیجا فرشتوں کو بھیجا دود علیہ السلام کی تنبیہ کے لیے کہ 99 دمبی تو تیرے پاس پہلے ہیں حضرت دود السلام کی ننانوے بیویاں تھیں اور اوریا کی بیوی کو تو دبانا چاہتا ہے یعنی اس کو تو لینا چاہتا ہے تو لہذا یہ جھوٹھی کی حکایت ہے ہمارے علماء کہتے ہیں اس قدر ہم اس کو صحیح مان سکتے ہیں آئے جوٹھی لیکن اتنی قدر ہم مان سکتے ہیں کہ اوریا نے ایک عورت کو خطبہ کیا اوریا نے ایک عورت کا کیا پیغام نکاح بھیجا تو داؤد علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے پیغام نکاح بھیجا دود علیہ السلامی نکاح کا پیغام بھیج دیا پتا نہیں تھا ان کو تو اللہ تعالی نے دو فرشتوں کو بھیج کے مطلب کرنا چاہا کہ ننا نے دم دیے تو تیرے گھر اور تو ایک اور لینا چاہتا ہے یہ اور ہی آپ دے دے اتنی قدر ہوتا ہم مان لیں گے صرف اتنے کی بات ہو اب دیکھو یہ مسئلہ حال اتا کا نب الحس یہ استفان تشوی کی ہے شوق دلانے کے لیے کیا آئی ہے تیرے پاس خبر اہل مقدمہ کی خاص مکامہ نے کہا لکھنا ہے اہل مقدمہ اس تصور المیر جب دیوار پھاند کے عبادت خانے میں آ گئے۔ یہ سور کہتے ہیں بڑی دیوار کو قلعے کی دیوار جب دیوار پہ چڑھ کے عبادت خانے میں آ گئے جب داخل ہوئے اوپر داود کے گھبرا دیا ان سے کہنے لگے لا تخاف نہ ڈر خسمانے اس سے پہلے نہ مقدر ہے ہم دو فریق کے مقدمہ ہیں زیادتی کی ہے بعض ہمارے نو اوپر باز کے پاس فیصلہ کر ہمارے درمیان حق کا اور نہ بے کی کا اور رہنمائی کر ہماری طرف سیدھی راہ کے ان نہ صورت مقدمہ ہے جی ان نہ مقدمے کی صورت بے شک یہ میرا بھائی ہے اس کی ننانوے دمبیاں ہیں اور میری دمبی ایک ہے پس کہنے لگا اک پھر نہا یہ بھی حوالے کر دے میرے حوالے کر دے میرے اس کو خطاب کر دباتا ہے مجھ کو بات چیت میں کالا فیصلہ مقدمہ حضرت نے مدعال ایسے نہیں سنا اور فرمایا یقینی بات ہے ظلم کی ایسے تیرے اوپر بس بس سوال کرنے دمبی تیری کے علا لے تاکہ ملائے اس دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ یہ منع کرنا اور بے شک بہت سے شرخا البتہ ظلم کرتا ہے بعض ان کا اوپر باز کے مگر جو ایمان لائے عمل کے اچھے یہ بہت تھوڑے ہیں کلی رمبا ہوں اور گمان کیا دو علیہ السلام نے کے سوائے اس نے عزمایا ہم نے اس کو پس معافی مانگی رب اپنے سے اور گر پڑے راگ کے انمن سیدھا کرنے والے اور انعقی پس بخشا ہم نے واسطے اس سے یہی اتحادی غلطی میں ان نہ اور بے شک اس کے لیے نزدیک ہمارے البتہ مقام ہے قرب کا اور اچھا ٹھکانا ہے اے داؤ بے شک کیا ہم نے تو کو فضائل ہیں جی فضائل و فرائض داؤ اے داود بے شک کیا ہم نے تجو خلیفہ زمین کا بس فیصلے کر لوگوں کے درمیان حق کے نہ اتباع کا خیشات کی پس بھٹکا دیں گے تجھ کو اللہ کے راستے سے یہی خیشات بھٹکا دے گی سمجھے بے شک جو لوگ بھٹکتے ہیں اللہ کے راستے ان کے لیے سخت ہے بس سبب اس کے کہ انہیں بھلایا دینا کو تو یہی ہے بھی ذنا داؤد النا وا نہ ہو تو ہم تین توجہیں کرتے ہیں اس کو ختم کر دو ایک تو یہ کہ حضرت کی عبادت میں کیا گیا جی خال آ گیا اس لیے گمان کیا کہ اللہ کی آزمائش ہے پہلے تو ایک منٹ بھی خلا نہیں آتا تھا دوسرا یہ کہ مدالیہ کا بیان نہیں سنا یا اتحادی غلطی یہ ہے یا تیسری وہی ہے محاذ یہ کہ خطبہ اوریا نے کیا تھا حضرت کو پتہ نہیں تھا خطبہ کر دیا